محمد اب علیہ صلی اللہ رسول الکریم کل پیر کی مجلس میں یہی مضمون بیان کیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں انفیالات ایک ہوتے ہیں اعمال اور دوسرے طرح طرح پر کہتے ہیں ہیں کیفیات ایک ہیں مقامات ان خیالات اور اعمال اور کیفیات اور مقامات دو اصطلاح ہیں کون کون سی اصطلاح ہیں جی ان سے ایک اصطلاح تو میں کیفیات اور مقامات احوال اور کیفیات ایک چیز ہے اور مقامات دوسری چیز ہے اور اس طرح یا انفیالات اور امال تو حاصل کرنے کی چیز جو ہے تصوص میں وہ مقامات ہیں مقامات امال اور مقامات ہیں کیفیات اور انفیالات جو ہے یہ اضافی چیزیں ہیں کیفیات امسیالات کس کو کہتے ہیں آدمی کو رونا آنے لگ گیا دعا میں رونا آتا ہے ذکر میں رونا آتا ہے دعا میں مزہ آتا ہے ذکر میں مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے اچھا اچھے خواب نظر آتے ہیں یہ باتیں کیفیات اور احوال ہیں کسی جگہ جا کر کسی مجلس میں جا کر یہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو آدمی کہتے ہیں بڑا خیز ہے مجلس میں حالانکہ یہ فیض نہیں ہے یہ ہمارا تجربہ اور مشق ہوتی ہے بعض اوقات مجلو کو ہنساتے ہیں بعض اوقات لاتے ہیں بعض اوقات کیا کیفیت تعریف کرتے ہیں اسے اور اس میں سب سے زیادہ ماہر شیعہ ہوتے ہیں ان کی جو مجالس ہوتی ہیں آدمیوں کو رلا رلا کے شامت کرتے ہیں ایسے الفاظ ایسے جملے جی یعنی ایسے شہر ایسے مضامین کی بندش کرتے ہیں نا ایک دفعہ اس طرح تھا کہ نصاب تعلیم کے بارے میں کام ہو رہا تھا تو نصاب تعلیم کے لیے ہماری یونیورسٹی سے اسلامیات کے لیے منتخب کیے ہوئے تھے قاضی مجیب الرحمان صاحب اور شیعہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا صاحب میں ان کے اثرات آئے اور ان ساپ پر چاہ جائیں حاوی ہو جائیں تو انہوں نے یونیورسٹی میں ایک مجلس منعقد کرائی جس میں اپنے ایک مشہور زاکر کو بلایا اور ساتھ قاضی مجیب الرحمٰن صاحب کو بلایا اور لوگ تو ایسے آتے نہیں ہیں لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھے وہ آئیں گے تو ساتھ لوگ بھی آئیں گے ان کی جسے. خیر یہ سارے جمع ہوئے تازی صاحب کی اپالوجیٹک ایپالوج، اس کو کہتے ہیں ایپالوجیٹک معذر خواہ خانہ عموماً اسلامیات والے اور تی جی لوگ جو ہوتے ہیں یہ شکست خوردہ ہوتے ہیں شکست خوردہ زین ایپالوجیٹک تم نے اپنی اپالوجیٹک تقریر کر لی جو اسے کرتے ہیں وہ پھر گئے تو زاکر کھڑا ہوا زاکر نے تقریب شروع کی اس نے جو اشعار اور جو بدشیں اور جو تیز تیز جملے اور تاثیر والے الفاظ بولے اس نے تو بیچ میں لڑکا وہ سرد صاحب نے اور میں نے اس کل پر توجہ کی کہ ڈواں ہو جائے اور یہ بول نہ سکے بھاگ گیا بولا صاحب کو بتایا بابا صاحب کو پایا کہ مجھے یاد ہی دیا <laughs> چلے کوئی میں جا رہے باللہ یہ بات منظور کی کچھ بول پڑے وہ بھی ہمیں میرے خیال لڑکڑا اس کو ہم نے ہے اللہ کی فضر سے لڑکڑایا اس تو ہم نے ہے کہ ایک دم اشورانہ مجبہ تھا اور ہمارے لوگ جمع تھے ان کے اثرات حال پر پھیل رہے تھے آتے اس میں نہ جس نے گاؤں سے گاؤں سے پنج دن کے اشارے ادھر سے بول رہا تھا کافی اچھا جس پاک اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے تقریر شروع کی تو اتنا ایک جذبہ کیفیت کا پڑھا کہ غریب و سادہ اورنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین اسماعیل تو اسیوں سے شکار نے کیوں کہ وقت لیا ڈر لگوائی تھا کہ سب سے زیادہ کی ان کو ہوتی بول رہے جان صاحبہ پہ سنایا اور نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں ہے ایسا مزہ آتا ہے ایسا رونا آتا ہے آدمی کو تو کہتے ہیں میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا میں نے اس کو ایک کہانی سنانی شروع کر دی کہ لڑکا تھا اس کے بچپن میں باپ مر گیا پھر ماں نے اس کو پالا تھا پھر بڑے اس کے زیادہ ساتھ, اس کے ساتھ نے محنتیں کی تھی بڑی خواریاں تکلیفیں اٹھائی تھی کہ وہ جوان ہو گیا تو کچھ لوگ اس کے خام خواہ دشمن ہو گیا اس پر حملہ کیا اس کو ایسا مارا ایسا چاقو مارا اس طرح مارا ایسا گرا ایسا تڑپا ایسا خون تو کہتے آدمی رونے لگا جو رونے لگا تو میں اسے کہا گیس پرانے میں سب جھوٹ سنا تھا کہتے ہیں یہ سب کہنا چاہتا تھا کہ رونانا تو جھوٹی گانی سنا کر بھی ہو سکتا ہے اس لیے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رونا دونا ذکر اذکار میں دعا میں محمود ہے مقصود نہیں ہے اچھا ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے رونے پر, رونے پر کون سے پیسے لگتے ہیں تو بھائی ری کے احتیاط کے پیچھے چلنے کی وجہ سے لوگ کے بارے کے پیر کے شکار ہوئے ہیں کہ جو علمی لحاظ سے میری طرح سفر تھا پرانی لحاظ سے صرف اس کو توجہ کرنی سیکھی ہوئی تھی آدمی کے دل کو کچھالنا اور آدمی کو ان اور کمزور دماغ آساب والے کو گرا دینا اور تو چھوڑے مولانا عبد جان صاحب ڈاگئی بھی جا کر اس سے بیٹھ گئے اتنا قابل آدمی یہ جو ہمارے یہاں صبح سر کے میں, جو بن بل امام ہیں احمد اللہ سب بہت قابل آدمی ہیں علم جہاز وہ بھی جا کر بیٹھے پھر بعد میں پتہ چلا ہے پر وہ بیٹھ توڑی چترال میں ہم تھے اجتباء پر جو گئے ہوئے تھے ان کے دارالعلوم میں چلے گئے شاہی دارالعلوم جو ہے وہاں پر ہے ایک آدمی کے بیگتے تھے آدمی کہتے تھے آدمی کا فرشتہ ہے ایسے خوبصورت ایسے دودھانی انہوں نے بتایا کسی بزرگ کے خلیفہ ہیں تو کوئی کھجوریں تقسیم کر رہے تھے کیا کہ کھجور ہم سب کو دونوں کو بھی دی تو انہوں نے کھجور کھانے کے لیے بیٹھے نا بیٹھ کر کھائی انہوں نے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہے لیلم نہیں ہے ایک آدھ کھجور کوئی پل چھتے پڑتے کھانے کی جی اس کے کوئی مصطاب تک نہیں ہے آداب تک نہیں ہے کہ بیٹھ کر کھائے جائیں خیر ان کے شکار ہوئے ملتان میں باقاعدہ آباخانیوں کی حکومت بنی ہے زمانے میں اور یہ جو وہاں پر مزار ہے شمس تبریز یہ شمس تفریض سبزوار بھی ہے جو خانیوں کا صاحب تصرف بزرگ تھا تشرف کو کہتے ہیں کہ روحانی کی روح کو اپنے آپ کو تکلیف میں مجاہد میں ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے انسان کی روح میں تاثیر آ جاتی ہے اس کی قبول سے بڑے مشکل مشکل کام آدمی کر لیتا ہے یہ صاحب تصرف ہوتا ہے صاحب تصرف نہیں ہوتا ہے تصرف کہاں پر ہندو جوگی بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے تصربات بالک کے بالکل بلیے پہلے تو نہیں ہوتے اور کا بلیا جو ہے وہ ان خیالات کے احتیاط نہیں ہیں وہ تو مقامات اور اعمال ہیں آج میں نماز روزہ آج زکات پر پکا ہے کہ نہیں صدق سچائی پر پکا ہے یا نہیں جو سچائی پر پکا ہو گیا ہے, کسی حال میں جھوٹ نہیں بولتا اس کو مقام صدق حاصل ہوا جو مقام ہے جو رو رہا ہے اس کو کیفیت ہے گریا حاصل ہے جو کوئی خاص چیز نہیں ہے آدمی اتنا پکا ہو گیا کہ اس کی زبان سے ضیبر کلف تک نہیں نکلتا ہے اتنی اس میں محنت کی کہ شدت حضرت حسر خارج ہو گیا کینہ ریا خارج ہو گیا مقام صبر ہو گیا آخر. مقام شکر حاصل ہوا مقام صبر حاصل ہوا مقام رضا الفضا حاصل ہوا مقام صدق حاصل ہوا اور اللہ کی ذات پر شدت یقین کا مقام حاصل ہوا جی شدت محبت کا مقام حاصل ہوا تو سالم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محبت بھی اگلی ہے اور تبھی ہے یا شری ہے اور تبھی ہے اگلی شری ہے کی چیز ہے اور تبھی دوسری چیز تبھی محبت کیا ہے اللہ کا نام لیا رسول کا نام لیا حمدیہ کلام پڑھا نافیہ کلام پڑھا رو رہا شامت ہو رہی ہے اس کی اور ماشاء اللہ سنتوں کو ترک کیا ہوا ہے اس کو تب ہی محبت ہے اور رونا کو لاتی کلام سے کسی ایکٹرس کا جانا سنتا اس کرونا رونا آ جاتا ہے اگلی بابت اس کو نہیں ہے چونکہ طریقے پر نہیں چل رہا مرزا بیبل ایک شاعر گزرا ہے زبردست عارفانہ کلام ہے اس کا فارسی تو افغانستان میں ایک آدمی نے اس کی کوئی نظم غزل اس کی کوئی سنی پڑھی تو بیان ہو کر وہاں سے چل کر آیا اس کو ملنے کے لیے ہندوستان آیا ملنے کا گھر پہ مرزا کو انہوں نے کہا کہ وہ بیگل رفتار تو ہمام گیا ہوا ہے وہاں پر چلا گیا تو اس کا خیال تھا کہ اس نے نقشہ بنایا تھا کہ پائے کا بزرگ ہو گئے وہاں جا کر اسے دیکھا تو کہ مرزا بیدل کہاں پر ہے تو حجام نے کہا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا گاڑی پتھروا رہا تھا ریچ لام میں تراشی کیا صاحب جیسے ہم صاحب کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں نا صاحب آپ جائے تو گاڑی تو چھوا رہے ہیں تو آگے تھے اگر آپ اور شہر سے شاعر تھا اس نے کہا کہ ریچھ میں تراشم ولے تراشملے ہی رہا میں خراشم میں گاڑی تو بتوا ہوں لیکن کسی کے دل کو نہیں تراشتا ہوں خراشت خرش گاڑی کہ دلے ہیج کھس لا رہا میں خراشم ریچ لام تراشم دھی دھیر سور خراشی اللہ کے بندے ایسا ہے تو تو کے دل کو خراش رہا ہے جی او ہو رکت رقط ہوئی کیفیت تاری ہوئی اس نے کہا کہ جزاک اللہ چشم جزا کر لا باز،, باز کر دی مرابا جانے مرابا جانے جا ہمراز کر دی جزاک اللہ چشم امباز کر دی مرابا جانے جا ہمراز کر دی اللہ تو رزاد ہے تون میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جانا یعنی محبوبوں کے محبوب کے ساتھ ہمراز کر دیا تھی قوطائب ہو گیا تو حضرت توارمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب سے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ناخانی ہے بالکل نہ رو رہا ہو ایک آنسو اس کرانکل لیکن اگر کے لیے جان دینے کا جذبات اس کو محبت اکڑی حاصل ہے جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اگر یہ روتا دوتا نہیں ہے اس کو مقام محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ہے دوسرے کو کیسی ہے ہونے کا حصل ہے جو کوئی خاص چیز نہیں ہے اس کہتے ہیں کہ فیض کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جا کر نئے کا کی توفیق آدمی کی بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے خراب امال سے تو وہ نہ روکنا یہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے فیض کی بڑی علامت نہیں ہوتی کرونا آیا نہیں آئی یہ ظاہری باتمی امال پر پکا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ظاہری باتمی امال پر اپنے آپ کو پکا کرنا ہوتا ہے سڑک پر سچائی پر پکا ہو گیا آدمی کسی کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں کل ساتھی میں میں نے ڈاکٹر امین کا واقعہ سنایا ڈاکٹر امین نے بتایا کہ ایک گاڑی کی خرید و فروخت میں یہ دامن ہوا تھا جسادی نے بیکھی تھی بڑا گنڈا تھا علاقے کا جس کے خریدی تھی اس نے پیسے نہیں دیے کہ گھنڈے نے مجھے اور میرے بیٹے کو اغوا کر لیا اور اغوا اگوا کر کے اسپات کے کنارے لے گیا اور وہاں اس نے اتنا سخت پریشان کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کر کے دلانے پھینک دے گئے جب مجھے بالکل تسلی ہو گئی کہ ابھی مجھے چھوڑ نہیں رہا کہتے پست میرے پاس بھروا تھا میں نے نکالا اور ڈر مارا اس کو ڈھیر کیا کیوں کہ اتنا خطرناک آدمی تھا کہ بالکل کسی کھڑا کیسے کرتا تھا تو آگے لوگ کامتے تھے کیسے ڈیئر کیا دور سے جو ساتھی گونڈے تھے چیلے انہوں نے تو ہر ڈال دیا میں سوچا کیا کروں کہ تو گاڑی میں بیٹھا اس کی لاش تو بھی پڑی گئی میں نے چلایا لے کر آ رہا ہوں راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اس کو وہیں گھر بھرا کر سو گیا آرام سے سا. سارے دار آیا علاقے کا سالدار سر سا. پہ چیزیں گیا ڈاکٹر صاحب قتل کے بارے میں آپ کہیں کہتے ہیں کیا خیال ہے کہ میں نے کہا چلو چلتے اس بلا کہ چلا گیا میں اس کے ساتھ ایف آئی آر لکھنے لگا اس نے کہا, کہا کہ نہ لکھا کہ میں نے قتل کیا ہے جان بدلو اپنا میری زبان جھوٹ پر نہیں چلتی ہے لکھو میں نے قتل کیا یہ حالات تو کہہ رہے مجھے شاید جج کے پاس کیس کیا وہ بھی پہچانتا تھا اس نے ڈاکٹر صاحب بیان بدلو میں لکھ لیتا ہوں آپ کا بدلاؤ میری دماغ اسی کو لوور کورٹ میں مقدمہ ہوا تو عمر قید ہوگی پچیس سال قید کہ ہائی کورٹ میں جب مقدمہ گیا تو ہائی کورٹ نے بری ہوگی مخالفین نے مقدمہ سپریم کورٹ میں ڈالا کہ سپریم کورٹ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ پیسے نہ اور کچھ ہے ہری پور جیل میں انہوں نے ڈال دیا اس کے لوور کورٹ کے بعد ہری جیل میں ڈال دیا تھا کہتے وہاں میں پریشان ہوں کہتے کلاس مجھے دی ہوئی تھی جیل کی نوکر ہے کلاس کھانا ہر چیز دی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا تو ایک دن میں نے دیکھ رہا ہوں لوگ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے ایسے گزر رہے ہیں میں ٹیلے پر بیٹھا ہوں پاس سے لوگ سفید پگڑیاں باندھے والے ماہ گزر رہے ہیں تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہی آدمی اوپر کیوں بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو دوسرے کو کہتا ہے اس کو دارالعم میں داخلے کے لیے لائے ہوئے ہیں میں جیل کا دارالعلوم میں, میں داخل ہوا وہ تشکیل ہوئی تھی کیا سپریم کورٹ کا کیس چل رہا تھا اور کہتے ہیں چار سال میں میں نے درجہ چارم پاس کیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بری ہو گیا کہ بری ہو گیا اور بری ہونے کے بعد جب آیا ملازمت کا پوچھنے کے لیے ملازمت بحال میں نے کہا چار سال جو ہے اس میں سے کچھ کی تنخواہ بھی ملے گی جو تمہاری ارنلی ہوا باقی ہے اور باقی جو ہے تو چھوٹی بغیر تنخواہ کے ہو کر تمہاری نوکری بحال ہے اب جگہ بتاؤ کہاں تمہاری پوسٹنگ کریں تو میرا تجربہ اگر یہ جھوٹ بیان بدل بولتا نا تو بدلے ہوئے بیان سے اس کو بہت کچھ اگر حاصل ہوتا تو عمر قید پچیس سال سچ کی برکت سے اللہ نے بڑی چار سال آرام سے سا کر قاتلوں کے بدلے سے مزدور کے بدلے سے بچا کر آرام حافظ سے اے کلاس جیل میں کھا کلا پلا کر نوکر گھر پر مریض اور غریب آدمی کا نوکر کہاں ہوتا ہے؟ <laughs> اب مقامِ صدق سدھ کہیے اس آدمی کو مقامِ صدق حاصل ہے سچ بات ہے ہم جو ہے یہ نہیں آپ وہ نہیں کہتا ہم مولوی جو ہوتے ہیں نا ہمیں بہت تعبیروں کے طریقے آتے ہیں آمیادی مقام میں صرف حاصل کر لیتے ہیں آنے نا. جنوبی افریقہ کے میں ایک بہت بڑے دارالعظوم میں دور آتے تھے میری بزرگوں کے خلفاف لمحات اور کہہ رہے تھے کہ دما سے ہم آدمی کا فائدہ ہوتا ہے ہم علماء کو نہیں ہوتا ہے کہ ہم بول بھی سوچتے ہیں ہتھیار خمز کی زباں جس نے شفا کی تھی یہ تو میں <laughs> ایک <دلوقت laughs> دفعہ گیا ایک آدمی کے پاس سفارش کرنی تھی نہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارا ان کو کمر میں درد تھا تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ کوئی زیادہ یا باتیں کرتا تھا کسی نے ان کو کہا کہ یہ دم کرتا ہے اور اس کا جو ہے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو میں دم کرنے کا وہ ہے دیکھو میرا بےٹ غلط ہو سر یقین مکین مجھے نہیں ہے میں کہتا ارے یقین کی کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی ضرورت نہیں یقین کراؤ یا نا کیا ہوگا میں سنا سرکو ہم جماعت دیں گے ہوئے تھے رات کو سارے کاموں سے فارغ ہوئے سونے لگے ہماری جماعت میں ہیڈ ماسٹر صاحب تو کہتے ہیں آئے ہائے ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں درد آئے ہائے ہائے دانت میں درد یا اللہ آپ کیا کریں شاہ ہوگی یہ دکانیں بند ہیں دوائی کی دکانیں ہی بند ہیں ہم ایسی جگہ پر بھی نہیں ہیں یہاں کوئی دوائی ملتی ہو بڑا بازار ہو کے دکانیں کھلی ہیں ہاں ہیڈ صاحب کیا کریں پھر میں نے کہا تو لیٹے ذرا لیٹے میں نے دانت کا دم تھا پڑھ کر پھونک ماری اور میں پیچھے ہوا بسال سو کے سامنے ایک مقامی آدمی نماز پڑھ رہا تھا وہ اٹھ کرایا اس نے کہا جی میں سائیکالوجی کا پروفیسر ہوں ابھی جو آپ نے کیا ہے نا اس کو ہم سائیکالوجی میں سجیشننگ کہتے ہیں سجیشننگ کیا آپ جماعت کے امیر ہیں آپ کی شخصیت کا ایک امیج پر اثر ہے آپ نے اس کو کہا میں نے دم کر دیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کو اس سے ایک اس کو ہو گیا سجیشن پر اس نے مطلب اس کو مان لیا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا سائیکولوجی میں سجیشن کہتے ہیں میں نے کہا جو, جو بھی آپ کہیں تو کچھ نہیں پتا طرح ہو. طرح ہو دوسرے دن پھر شاہ کے سارا کام ختم ہے شاہ کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب لڑکے مجھے دان میں درد میں نے کہا یہ صاحب آپ کے دان کا درد شاہ کے بعد یہ آتا ہے خیر جی. یہ سائکالوجی کا پروفیسر صرف میں نے دل میں دم پڑا دل میں پھوک میں نہیں میرے دل میں نیت کر لی کہ یہ جو پڑا کلاب میں نے اس کے بدلے کی چھپا ایڈوائزر صاحب خاموش ہو گئے تھے اب کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہا تو میں نے دم کرنا پھوک مارنا کہنا نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا نا میں نے کہا میں نے دل میں دم پڑا تھا اور دلیہ میں امید کی کہ ضلع کو بدل کی شفا کہ تو واقعی تو واقعی بلی. بلی کیسے ہوتا ہے میں نے کہا دیکھیں جب کلام الہی پڑھا جاتا ہے اس پر احمد کا منظور ہوتا ہے اور زار آتی ہے مزاحمت ہو جاتی وہ اللہ کر دیتا ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بیوی کے کرنے میں درد ہے اس کو بھی آپ دم کریں گے میں نے کہا چلو صبح میں جاؤں گا کہ میرا کوئی ٹھیکہ نہیں چھپا ہو اور نہ ہو میرا کوئی کوئی خدا تو وہ نہیں اللہ پاک کی مرضی ہے پڑھنے میں شپا کرے تو ہو نہ کرے سلام بھیجا کرتے تھے تو اس کا مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا بھی کام ہو گیا سبحان اللہ جس کلام کو چپڑا لو ان کو اگر ہم کسی پہاڑ پر لو ازلہ ہاضل قرآن جب کہ تیکھتا رہی تو خاص سب حضرفان خاص شہم متحدین کا کیا مانا ہے رضے رضے ہو جاتا ریزے ریزے من رہ اللہ تو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے وہ رضا رضا ہو جاتا بھاری ایک اجازت ہے حضرت مولانا صاحب کی چنتنے کی اور یہ بزرگ فرید اللہ شکار پوری اللہ علیہ میں بڑے قرآن قرآن اور کل موتا سیرت پہاڑ چل پڑے یہ قرآن وہ چیز سے پہاڑ چل پڑے ادب لرد تو کیا ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کھلنے والے مردے بہت پڑے ہیں اس کے بعد کہتے جب یہ ہوتا ہے تو مار کی دوسری زور دار چیز ہے تیرے تیرے یقین میں کمی ہوتی ہے اور آپ لوگوں سے غلط نہیں کرتا سب سے زیادہ کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چاہیے جس قرآن مجید دن رات ہم پڑھتے رہتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے او ہو تجھے کیا پڑتا ہے جو را فرماتے اوہ کلینا ہوتا خیر اگر کیا تھی وہ, تو جو مدرسے والوں کا آپ کو بتاؤ نا بکنگ میری نہیں ہو رہی تھی نا یہ تو پہلی جگہ تھی بکنگ نہیں ہو رہی تھی پرمانے سے کہا کہ وہاں مجھے لے جاؤ ایئر لائن پر مجھے لے جاؤ جہاں دفتر ہے وہاں پر لے کے میں بیٹھا تھا میں نے بل بار پڑھنا شروع کی تو بس تو بکنگ کرنے والی لڑکی تو تھوڑی ایسا کیا کہ دس بکنگ ہوگی جب میں واپس آیا تو بکنگ right. <laughs> نہیں رہی تھی سب ٹھیک ہو گیا شکر ہے کہ خوش تو آپ لوگوں نے بالکل یقین کی کب دیا سبحان اللہ یہ ہے کہ پا پکا ہونے کی ضرورت اس کو دیکھتے دیکھ کر ٹھیک ہے نا غیر فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ کا ذکر جاری ہے اور فیض لسانی ہے فیض لسانی ہے اور اقرب اکرا سنت فیض لسانی ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اور آخرت کے اور مال کے کلمات کو بولنا اور سننا دیال ہے مسلا اسلام کا تربیت یہ ہوتا ہے باقی لکشمندیات توجہ کرتے ہیں کل کر پر ٹھیک ہے نیم نہیں کہتے خلاف سنا دیا ٹھیک نہیں ہے سارے سلسلے بڑا کے ماشاء اللہ مولانا ماجد الحمدین ہمارے تصرف کی بات کہ ہمارے محققین میں بڑے تصرف والے لوگ گزرے ہیں عبد ال ماجر مدین احمد اللہ علیہ مدینہ منور محترا نقشبدیہ سلسلے کے بزرگ تھے پاکستان میں نقشبیہ سلسلہ جہاں جہاں پر بھی اہل بیاط کا ہے تو ان ان کا ہے یہ فضل فضرہ صاحب کے سورکواڈر والے تھے ان کے خلیفہ تھے مولانا شاہ علی صاحب شاہ منصور والے جو ہیں یہ ان کے خلیفہ ہیں اور اس طرح بڑے بڑے نقشی کے خلیفہ کو گئے ہیں تو وہ اس طرح عوام کے پاس جاتا تھا نا تو ایسے کل کی طرف ایسے کرتے تھے نا اشارہ کرتے تھے آدمی کا دل اچھلنے لگا اللہ اللہ اللہ اللہ کرنے اللہ اللہ کرنے کے ساتھ دل اچھلنا چلو گیا اگر ہمارے مدار صاحب رحمت اللہ نے بندیا سلسلے میں ان کو ان کا فیض ہوا ہے خلافت تو نہیں ہوا ہے اگر غفور ماجد مزید احمد اللہ فیض ان سے ہوا ہے تو غزل بذہ بتا رہے تھے کہ جب ہم گئے ان کی مجلس معذر ہوئے تو باقی لوگوں پر تو کرتا ہے کسی کو ہے کہ حضرت مولانا صاحب کی طرف اشارہ ہے ہوئے نہ رات دور سے, سے اتنا تاثیر اس پارے میں تھی اور ایک بزرگ گزرے ہیں گنج مراد آباد کے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد جی اللہ علیہ ایک سو بیس سال کی عمر وفات ہوئی ہے سو سال تدریس کی ہے اور شیخ تفسیر شیخ و اور بڑے فقیر اور براہ راست ہے شاہ بد عزیز مدر زید بھی رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھی ہوئی اس لیے علمائے اکرام پانچ منٹ کے لیے ان کی زیارت کو مگر ملتا تھا وہ جاتے تھے اور ایک حدیث ان کے سن کر ان سے اجازت دے کہ ہم آپ کی شاگرد دوں گے تاکہ ہماری نسبت براہ راست شاہب الزیز صاحب کے ساتھ ہو جائے ان کے پر تذکرہ ہے شاہ فضرحمان کا جن مرادآبادی پڑے نا حضرت علی صاحب کا لکھا ہوا ہے بہت زبردست تخت پر ایک مولوی صاحب کو بٹھایا تو ان کو بیعت کی تلقین کرنے لگے نا ان سے کلمہ پڑھایا نا اس آدمی چیخ ماری اور تخت سے نیچے گرا پڑی <laughs> اور یہاں کے مولوی مولوی ہوتے شیخیں مارتے ہوئے چنگارتے ہو اتنی تاثیر لیکن حامن بزرگوں کے متحد ایک وجہ سے نہیں ہے ہم کے صحیح عقائد صحیح تعلیمات اور صحیح اعمال کی وجہ سے نا قائد ان کے صحیح تھے تعلیمات میں بھی صحیح تھی اور ظاہری ظاہر بات کے پکے تھے یہ نہیں کہ آدمی کو گرا دیتے تھے اور آدمی کو ایک دفعہ ایک ذماعت تبلیغ کے سلسلے میں جاپان گئی جاپان میں مذہب, مذہب ایک تاوئزم. تو ٹاؤزم کا ایک ان کے, کے پالوکی کو اور ان کے بڑے بزرگ کو محنت کہتے ہیں محنت تو ایک محنت آیا ہم سے ملنے کے لیے اس نے میں کتنے دنوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ ہم عالیہ سے محنت آ رہے ہیں میں تمہارے انتظار میں تھا آپ میرا رہ تمہارا مقابلہ ہوگا تو یہ بیس فٹ کے فالسہ باری کھڑا کرتا تھا یہ محنت آدمی کو اور ایسے کرتا تھا آدمی الٹا کرتا تھا انہوں نے جماعت جماعت نے کہا کہ ہم کیا کریں ہم کیسے مقابلہ کریں ہمیں تو یہ اللہ ہمیں کیا آتا ہے تو جماعت والا میں ایک برا سمجھدار تھے صاحب پشاور کے ٹیلیفون انجینئر تھے صاحب کو انہوں نے کھڑا کیا اس بعد زور لگایا لگایا لگایا, لگایا لگایا لگایا لگایا لیکن نہ کرا سکیں بات میں مان گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ قوت والے ہیں کالے پر مسلمان بھی ہوئے تو بعد میں ساتھی نے کہا کہ حجی حجا جس وقت وہ تو جو ڈان رہا تھا اور آپ کو اشارے سے رہا تھا, آپ کیا کر رہے تھے ہمارے بزرگوں نے گائے ہوئے <limitationsifiers> <market> <mature> گر برابر اور با ہوا, با در در ہوا پرد و مکیش مگ اتباع سنر شخص شخصیش اگر پانی پر چلتا ہے تو مچھلی ہے اواہ ہوتا ہے تو مکھھی ہے اتباع سنت کرتا ہے تو پھر مرد ہے بھاجپ حاج مکمل ہوتے نا ہاجر عمرہ اور لوگ سر مڑاتے نہیں ہے نا میں کہا کہ ان کے ساتھ میں چھیڑو پیسے خرچ کرنا تواہ کرنا سائی کرنا تن سفر کرنا آنا یہ سب اس نے کر لیا ہے لیکن رائے لائی کے لیے نفس کی خواہش کو چھوڑنا ہے تو اس نے نہیں چھوڑا ہے چکر تو کعبہ کا لگا رہا تھا صواف اپنے نفس کا کر رہا تھا چکر کعبہ کا لگا رہا تھا کیونکہ سریا کے اللہ کے حکم کے لیے میں نے نفس کی خواہش تو نہیں چھوڑی ساتھ آپ کیا پاس کرتے بات سکتے خواہش آپ کو خدا بنایا ہے دوستگی کرنی ہوتی ہے عقائد کی پکا ہونا ہوتا ہے ازاری بات نہیں اعمال پر آوار کو نہیں دیکھ دیکھنا ہوتا مقامات کو مقام صدق ہوا ہے نہیں مقام صبر مقام شکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا مقام عذاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا مقام توکل کوئی توکل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور ایک ایک مقام پر دنوں ہفتوں مہینوں سالوں محنت مشقت کرنی ہوتی ہے پھر جمتا ہے اور بیٹھتا ہے اس کے بعد ہی بزرگ کہتے ہیں کہ جب مقام کا میں بیٹھتا جمتا ہے یہی مشق اور فن ہے اس کے بعد پھر کیا چیز ہوتی ہے الطاف صاحب نہ پھر قبولیت ہوتی ہے باقی تو قابلیت تھی مشق کی آپ نے یہ تو قابلیت تھی اگلی بات قبولیت ہے آپ قبولیت کے دول لطیفے سنا آپ کو پورا سال نہیں سنائیے جی تو دو سال ہو گئے لطیفے نہیں سنا دو سال ہو گئے لطیفے نہیں سنائے لطیفہ ملا سنایا کرتے تھے کہ لڑکا آیا اس کہا کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں آدھا کام ہو گیا ہے ایک ایسے میں کہا میں بالکل تیار ہوں بس وہ تیار ہو جائے گا آدھا کام ہو گیا آدھا رہتا قابلیتہ کا کام ہے قبولیت جو ہے نا وہ اس لڑکے کی طرح آدھا کام ہے جس نے کہا ہے کہ میں جو ہے تو تیار ہوا دوسرا طریقہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ میں اس آدمی سے شادی کروں گی جو سو لڑکیوں میں سے کھڑا مجھے پہچانے گا سو لڑکیوں میں کھڑے ہوں کھڑی ہوں گی جو مجھے پہچانیں گے ان سے شادی کرنی تو اس نے اپنی عمر کر سو لڑکی اپنے کد کی اپنی شکل کی اپنے رنگ کی جمع کی ہوئی تھی تو سارے جو تھے جنہوں نے جنہوں نے کینڈیڈیٹ سے درخواستیں دی ہیں جی سب نے جو ہے اپنی اپنی درخواستیں پٹ اپ کر لی ہیں جی اور سارے جو ہے تو جا کر رکشائی محل میں اس کی نوکر نوکرانیوں سے خدمت گزاروں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے شکل کیسے ہے ناک کیسے آنکھیں کیسے ہیں رفتار کیسے ہیں اس کے آبرو کیسے ہیں وہ اس کے مار پاٹ حاصل کر رہے ہیں اس اسے اس کے پہچاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں کرنے رہے سیکھ رہے ہیں سارے کام خوب آپ لوگ کہتے خوب ہوم ورک کیا اس نے خوب ہوم ورک کیا خوب کوشش کی ایک دو ایک لڑکا تھا اس نے جا کر اس کی خدمت کرنے والی پوچھا کہ اس کی پسند کیا ہے اس کی ناپسند کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو پیار سے بہت نفرت ہے جو پیار کو دیکھتی بربل آتی ہے کہ اس کی پریشانی پر بل آتے ہیں ایک بات ہی پسند ناپسند ہم سارے گئے جی سول پر چکر مارتے گئے جوتے کھا کراتے گئے چکرے گئے اس کی تو شادی ہوگی پہچانے گئے اس کو جوتے لگیں گے جوتے کھاتے آ جوتے کھا کھا گئے آتے, کی آتے کی. وہ جو راکڑ ہوا نا تو اس نے تیاگ اس طرح کیا تو اس نگاہ ڈالی ایک لڑکی کے ماتے پر بل آئے کہ صاحب کے کاش وہ میں ہی ہوتا ہائی اخبار تو مل گئی کیونکہ اس نے جو ہے پسند اور نہ پسند کیا ہاتھ اور نہ چاہت کا پتا چلا گیا <laughs> پسند کیا چیز چرا کے وسل کے باشد رضاء دوست طلب کہ ہے باشد ازو غیر او تمنائے ملاقات ہو جانا اور جدائی ہو جانا یہ کیا چیز ہے جی تو دوست کی چاہت رضا کو ڈھونڈ کیونکہ اس سے سہایو سے کسی اور کو مانگنا تو بہت ہی افسوس کی بات چرا کے وسل کے باشد رضا دوست طلب کہ ہے بادشد رضو غیر تمنا ہے جس کا آدمی ہو جاتا ہے اس کی پسند نہ پسند کو دیکھتا ہے اس کی چاہت نہ چاہت کو دیکھتا ہے جب آدمی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے منکان اللہ کان اللہ ال جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوگا پڑھتے تھے نا تو زمانے میں لڑکے ایک گیت گاتے رہتے تھے کہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا او ہو ایسے لیک لیک کر گاتے تھا نیا نیا آیا تھا بڑے لطف میں بڑے مزے میں زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا تو ان دنوں میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا اس کے مقابلے میں ایک نظم میں نے لکھی زندگی اسی کی ہے جو بھی کہ تیرا ہو گیا جس میں تیری لگن نہیں سب کچھ اگویا کھو گیا تاروں میں ہے چمک فیری پھولوں میں ہے مہک فیری سبزے میں ہے لہک پھیری چڑیوں میں ہے چاہیے بڑی بڑے ہی مزے ہیں اس میں اگرچہ کیفیات احوال مقصود نہیں ہے لیکن جس وقت آدمی آگے بڑھتا ہے اور تاری ہوتے ہیں تو پھر جائے تو اس کو اپنا کھلاوت ہے اپنا مزہ ہے ابل کادر آئے ہوئے ابل کادر ہوا کہ ماں تک کیفیات نہ صلی جی؟ ایک مرید ہوا ہے ایک بزرگ سے تو انہوں نے چاہا کہ اس کو جلدی کچھ کیسی تاری ہوتا کس کو اگر مزہ آ جائے اس کو سلسلے تسلی ہو جائے بعض وقت کرتے ہیں اس کو آدمی کی چھلی ہو جاتی ہے تو انہوں نے دیکھا سیدھا سادہ آدمی ہے جاتی ہے نہ کچھ پڑھا ہوا ہے نہ کچھ بھارت کی ایک بھینس تھی انہوں نے کہا آپ کو کیا چیز پسند محبت کسی چیز سے بھینس سے محبت ہو گئے تو اس کا ایک چلاکشی کے لیے ایک کمرہ دیا اس نے کہا اس نے بھینس کا تزارا کرو فور کیا, کیا کیا کیا اس نے تو آخری کے چالیسوں میں اس کو نکال رہے تھے کہ نکل کر آؤ کہا میں نہیں نکل سکتا کیوں کہ میں درازے میں اٹکتا ہوں کیوں کہ میرے بڑے بڑے سینگ ہیں اس کو یہ تصور اثر ہو گیا کہ میں ہی نہیں ہوں آج. خیر پر بزرگوں نے باہر نکالا تصور کیا کہ جو کا تصور تھا اس کو گرب سے ہٹایا اور الگ تصور پر جمایا تو اور اب القادش پال اور خطے بھی آج. اور کبھی جو ہے تو اس کو چارے کا اس کو اٹھا کر لا رہا ہے کبھی کاٹ رہا ہے تھک تھکا کر پانی شامت ہوئی ہوتی ہے تو کیفیات کے لیے آرام راحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے لفیس خزا آرام راہ پروجیکٹ سوئی اور ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں جلدی کیسیات اب اس کو کیا پتہ ہے کہ بال بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے چارہ اٹھا کر لاتا ہے اس کو مشین پر کاٹتا ہے تو اس سے اس کو کتنا اللہ کا قرب ہو رہا ہے مزہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے قرب بہت ہو رہا ہے اگر تمہارا کا کال ہے کہ میں جس وقت بچوں کے لیے سودا لینے کے لیے بازار جاتا ہوں تو میرے میرا چاہتا ہے کہ میں اس وقت موت آئے کیوں کہ یہ بہت زیادہ قرب الہی کا وقت ہوتا ہے خدمت خلق کے لیے آپ گئے ہیں خدمت خلق بھی اپنی اولاد کی جس کا سب سے زیادہ حق ہم پر ہے نہیں بھی خدمت خلق کی, جی؟ جی؟ کی نیت کی عالمگیر سر بازار کو ہو جاتے ہیں شکر اللہ کا خالی شاپنگ کی نیت ہوتی ہے خدمت خلق کی نیت نہیں کی, کی, کی ہوتی بال خدمت کے لیے جا رہے ہیں جس طرح سواد رہے ہیں تم نے فاروق دل میں کہتے ہیں کہ حالے نہیں موت آ جائے ہم کہتے سکھ دے میں موت آ جائے وہ کہتے ہیں دکان سے خدا خریدتے ہوئے بچ بچوں کے لیے بہت زیادہ نیت بڑھے